اب آگے مزید دیں تو ہیں انہیں آخری دو رگتوں میں ہاں جیسے آپ لوگوں نے سنا گا باقی عالم اسلام کے فرقے بھی اس میں علم شریف کے بدلے میں آخری دو رگتوں میں کل عربہ البار پڑھتے ہیں علم شریف کی جگہ پر ہم صرف نہیں پڑھتے ہیں تسبیہات اربار پڑھتے ہیں تجرحات ارباض مل سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کہ لا اللہ اکبر بھائی یہی تھا کہباد کے عموماً میں شامل نہیں وہ کلم تمجید میں شامل ہے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 عیشاء الخر آخر عشاء سمجھ عام عرم میں عیشہ بولتے ہیں وہی قوتان اللہ سے بولتے ہیں اس کو عیشاء آخرت بھی بولتے ہیں کبھی مار عیشہ دونوں کو عشاعین بولتے ہیں کبھی مغربین بولتے ہیں دونوں کو ععرب کے ٹیم پر تو مغروین بولتے ہیں دونوں کے عیشہ کے ٹیم پر عیشائین بولتے ہیں تو عیعہ کو کبھی کبھار عشاء الخرہ بولتے ہیں یشو کے کو یعنی بعد والے عیشہ ملاد یہ نماز ہے